فلا اقسم بمواقع النجوم <تصفيق> میں ستاروں کے گرنے کے مکان و زمان کی قسم کھاتا ہوں آئندہ آنے والی آیتوں میں اللہ تعالی نے ستاروں کے منازل اور ان کے نکلنے اور ڈوبنے کی جگہوں کی قسم کھا کر اس بات کی یقین دہانی کرانی چاہیے کہ یہ قرآن بہت ہی قابل احترام کتاب ہے جو لوح محفوظ میں ہر تغیر و تبدیلی سے محفوظ ہے اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے منازل و مواقع کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ کاش تم اس بات کو جان لیتے کہ یہ ایک عظیم قسم ہے اور یہ قسم اس لیے عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے آسمان میں پائے جانے والے شمش و قمر اور ان گنت ستاروں کو ایک مضبوط و محکم اور نہایت دقیق نظام کا پابند بنا رکھا ہے جس کے مطابق شمش و قمر اور دیگر تمام ستارے اپنے مدار میں چلتے رہتے ہیں اور کسی حال میں بھی اپنے منازل سے تجاوز نہیں کرتے ہیں مواقع النجوم کی ایک دوسری تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ مروی ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم کے حصے ہیں یعنی پورا قرآن شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام نے تیئس سال کی مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت و بڑائی بیان کرنے کے لیے اس کی کیفیت نظول کی قسم کھائی ہے انہو نحول قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے شوقانی نے لکھا ہے کہ قرآن اللہ کی وہ معزز و مکرم کتاب ہے جس کو تمام آسمانی کتابوں پر فوقیت حاصل ہے اس کی شان اس سے بالا تر ہے کہ وہ جادو کہانت یا کسی کی افطرا پردازی ہو واحدی نے لکھا ہے کہ وہ کریم اس لیے ہے کہ اس میں بیان کردہ دلائل میں غور و فکر سے آدمی بہت سی بھلائیاں حاصل کرتا ہے اظہری نے لکھا ہے کہ کریم اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے تو قرآن اس لیے لائق تعریف ہے کہ وہ رشد و ہدایت اور علم و حکمت کا خزانہ ہے کتاب مقنون سے مراد جماعت کثیر کے نزدیک لوح محفوظ ہے اکرما نے اس سے مراد تو و انجیل لیا ہے اس لیے کہ ان دونوں کتابوں میں قرآن اور صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل موجود ہے مجاہد اور نے اس سے مراد وہ مصحف لیا ہے جو دنیا میں موجود ہے